یا ایوہا النبی جاہد الكفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر اے نبی آپ کافروں اور منافقوں کے خلاف جہاد کیجئے اور ان پر سختی کیجئے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں اور منافقوں کے خلاف جہاد کرنے اور ان پر شدت کے ساتھ حملہ کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ حکم جہاد زبان و قلم اور شمشیر و سنان سب کے ذریعے جہاد کرنے کو شامل ہے جہاد کا پہلا مرتبہ حکمت اور دانائی اور نرم اسلوب کے ساتھ اللہ کی بات کو لوگوں کے سامنے رکھنا ہے انہیں دلائل و براہین کے ذریعے قائل کرنا ہے اور اگر یہ اسلوب کارآمد نہیں ہوتا اور دشمن دین اسلام کے خلاف برسر پیکار ہو جائیں تو ہتھیار اٹھا لینا واجب ہوگا اور میدان کارزار میں انہیں شکست دے کر اسلام کو غالب بنانا ہوگا کافروں اور منافقوں کا یہ انجام یعنی ان سے جہاد کیا جانا دنیا میں ہوگا اور آخرت میں ان کے کفر و نفاق کی وجہ سے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جو بڑا ہی برا ٹھکانہ ہوگا